امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات علیہ نہ بلاغا کے مکتوبات نوشتہ نمبر چوہتر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے قبیلہ ربیہ اور اہل یمن کے مابین بطور معاہدہ یہ نوشتہ تحریر فرمایا اسے حشام ابن صائب کلبی کی تحریر سے نقل کیا گیا ہے اپنے اس نوشتے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں یہ ہے وہ عہد جس پر اہل یمن نے وہ شہری ہوں یا دیہاتی اور قبیلۂ ربیعہ نے وہ شہر میں آباد ہوں یا بادیا نشین اتفاق کیا ہے کہ وہ سب کے سب کتاب اللہ پر ثابت قدم رہیں گے اسی کی طرف دعوت دیں گے اسی کے ساتھ حکم دیں گے اور جو اس کی طرف دعوت دے گا اور اس کی روح سے حکم دے گا اس کی آواز پر لبیک کہیں گے نہ اس کے عوض کوئی فائدہ چاہیں گے اور نہ اس کے کسی بدل پر راضی ہوں گے اور جو کتاب اللہ کے خلاف چلے گا اور اسے چھوڑ دے گا اس کے مقابلے میں متحد ہو کا ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں گے ان کی آواز ایک ہوگی اور وہ کسی سرتنش کرنے والے کی سرتنش کی وجہ سے کسی غصہ کرنے والے کے غصے کی وجہ سے اور ایک گروہ کے دوسرے گروہ کو ذلیل کرنے کی وجہ سے اور ایک جماعت کے دوسری جماعت کو گالی دینے سے اس عہد کو نہیں توڑیں گے بلکہ حاضر یا غیر حاضر کم عقل عالم بردبار جاہل سب اس کے پابند رہیں گے پھر اس عہد کی وجہ سے ان پر اللہ کا عہد و پیمان بھی لازم ہو گیا ہے اور اللہ کا عہد پوچھا جائے اور عہد پوچھا جائے گا کاتب سطور علی ابن ابھی